وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانهم في العالمين أما بعد وعن علقمة عن ابن مسعود نبي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بربع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه أحمد والأربع وصحاه الترمذيب بھاسر الجماح الحیف صاحب یہ باب مہر کے تعلق سے چل رہا ہے القمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مشہور شاگرد ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کہ اسی خاتون سے عورت سے شادی کی نکاح کیا اور ان کا مہر مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان کے ساتھ شب ظفاف منایا شب ظفاف ان کے ساتھ نہیں منایا یعنی ان کے ساتھ تنہائی میں اکیلے میں ملاقات بھی نہیں کی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی اور ان کی وفات ہو گئی ایسے آدمی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یعنی ایسا آدمی جس نے نکاح کیا اور عورت سے ملاقات نہیں کی اور وہ اور ماہر بھی مقرر نہیں کی اور وہ فوت ہو گئے کیا حکم ہے عورت کا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد سے اس کو جواب دیا سائل کو کہ عورت کو اس کی سہیلیوں کے سہلیوں کی طرح سے مہر ملے گی جس کو مہرِ مثل کہتے ہیں یعنی جو اس کی سہیلیوں کی مہر مقرر کی ہے اسی طرح سے اس کو بھی مہر دی جائے گی اس کو مہرِ متھل انہی کی جیسے اس کو مہر ادا کر دی جائے گی نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ زیادتی اور اس عورت کو عزت گزارنی پڑے گی ولحل میرات اور اس کو میراث میں حصہ ملے گا یہ فیصلہ کیا غور سے سنیے اگر کوئی آدمی نکاح کرے اس کا مہر مقرر نہ کرے اور اس کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنے سے پہلے یا اس سے ہم کرنے سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو اس کا حکم حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی انہما نے انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کو اس کی سہیلیوں کی طرح سے نراش مہر دی جائے گی اور اس کو عزت گزارنی پڑے گی اور میراخ میں اس کو حق بھی ملے گا ماقل ابن اسار ماقل ابن سران رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے ایک صحابی اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ بالکل بیائے نہیں بروا یا بروا بنتے واشب رضی اللہ تعالی عہا کے بارے میں یہی فیصلہ کیا جو ہمیں سے ہمارے خاندان کی ایک خاتون تھیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کے بہت خوشی کا اظہار کیا بہت خوشی م. تو دیکھیے جہاں یہ پتا چلا کہ ایسی عورت کو مہر بھی دی جائے گی اور عزت بھی گزارنی پڑے گی میراف میں اس کو حصہ بھی ملے گا یہ معلوم ہوا وہیں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین کے پاس کوئی ایسا مسئلہ لایا جائے جس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو اور وہ اشتہاد کرے اشتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے تو اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مستحد اشتہاد کرتا ہے اور اشتہاد کب کرنے کی اجازت ہے جب قرآن و حدیث کی کوئی دلیل اس کے سامنے نہ ہو اس کو یا تو معلوم نہ ہو یا یہ کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ہو ہی نہ سرے سے تو ایسی صورت میں عالم دین کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ استحاد کر سکتا ہے استحاد کس کو کہتے ہیں یعنی اپنی سوچ اپنی کوشش اور اپنی محنت سے کوئی فیصلہ سنا دے کوئی فتویٰ دے دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مستہد کا استحاد کرنے والے کالم کا دین کا اشتہاد اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو گیا تو اس کو دوہرا جنگ جیسے اس مثال میں ہے اس مثال میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسا کہتے ہوئے یا ایسا فیصلہ فرماتے ہوئے سنا انہوں نے اشتہاد کر کے فیصلہ دے دیا فتوا دے دیا اور معاطی ابن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی آپ نے فیصلہ کیا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ سنایا تھا جن کے خاوند جو تھے بلال ابن بلال ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے نے نکاح کیا مہر مقرر نہیں کیا وہ فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلہ کیا لیکن اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد مہر بھی مقرر کر دیا لیکن اس عورت سے ملاقات نہیں کی یعنی تنہائی میں میاں بیوی بی آپس میں ملے نہیں اور ہم بستری نہیں کیا تو ایسی صورت میں ایسی عورت پر عدت نہیں ہے یا یائی الدین یادین امن ادا تلق <تصفيق> تم النسا مالم تمس مال تم علیہ عدت ان طاقت دونہ اذا طلقتم النساء ما لم تمس او تفر اور دوسرے آیت ہے مجھے, مجھے کچھ تھوڑا سا اجتبا ہو رہا ہے مال ان تمسمن قبل انتمس فمال کم عالیہ ہند نمن عدتین طاقت دونا کہ اے مان والو کہ جب تم کسی عورتوں سے نکاح کرو سب مجموعی طور پر مراد ہے اور تم ان سے ملو نہ ہم بستری ان سے نہ کرو اور طلاق دے دو تو ایسی صورت میں فمال کم علیہ ہند نمن عدتین طاقت دونہ تو ایسی صورت میں ان عورتوں پر عدت نہیں ایسی عورتوں پر عدت نہیں ہے البتہ جو ہے مہر جو دیا ہے وہ جو ہے اس کو نصف مہر ملے گا آدھا مہر وہ لوٹا دے گی آدھا اس کے پاس رہ جائے گا لیکن اگر شادی کرنے کے بعد شوہر فوت ہو گیا تو اس کا الگ حکم ہے قرار دینے کا الگ حکم ہے یہ حدیث صحیح ہے وَعن اللہ تعالی ان صلی اللہ علیہ وسلم فقستما فرماتے ہیں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مہر میں کسی عورت کو کسی عورت کے مہر میں ستو دیا یا کھجور دیا تو گویا کہ اس کے لیے وہ عورت حلال ہو گئی اور اس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہے کہ اس سے کم کم پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اگے بھی دلی آئے گی آ? اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی آزادی کو مہار مقرر کیا صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کی آزادی کو ان, کے ان, کا ان کی مقرر کیا آگے حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث گزر چکی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو حبا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ارادہ نہیں ہوا شادی کرنے کا تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خواہش نہیں ہے تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کیا مہر میں دو گے کہا میرے پاس ایک اظہار ہے ایک لنگی ہے تو کہا اگر لنگی اگر اس کو دے دو گے مہر میں تو ہمارے پاس کیا رہے گا تو لنگی ایک چھوٹی سی چیز اس کو محرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعتراف کر لیا ہے کرار کر لیا ہے کہ یہ بھی دے سکتے ہو لیکن رہے گا تمہارے پاس اب کیا بچے گا پہننے کے لیے پھر اس سے کہا کہ ان سے کہا صحابی سے جاؤ کچھ ڈھونڈ کے لے آؤ ولو خاتم من حدید گرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو تمہارے پاس لے آؤ اس کو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ صحابی گئے ڈھونڈا وہ بھی نہیں ملی ان کو تو معلوم یہ ہوا کہ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی وہ لاتے تو لوہے کی ایک انگوٹھی کی کیا قیمت ہوتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی اس کی با, اس کی شادی کر دیتے اس کا نکاح کر دیتے صاحب نے کہا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں تو کہا ہاں یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا جاؤ قرآن کی فلا فلا صورتیں یا فلا دس آیتیں یا کچھ ہیں, ان کو سکھا دو یہی اس کی مہر ہو جائے گی تو یہاں پر ستو ہے یا کھجور ہے یا کوئی بھی سامان اگر سامان کو مہر مقرر کر دیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے گرچہ اس حدیث تو کچھ کلام ہے ضعیف ہے لیکن اور دوسری حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیز کو مہر میں مقرر کر سکتے ہیں عبداللہ ابن عام ابن ربی ربی اللہ تعالیٰ ابھی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاز نکاح ہمراطن عالین یہ روایت بھی ضعیف ہے لیکن اس معنی کی یعنی چھوٹی چھوٹی چیز پر نکاح ہو سکتا ہے جابر بن عبداللہ ابن عامر بن ربیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے دو جوتوں کے بدلے یا دو جوتیوں کے بدلے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے ہاں قیمتی سے قیمتی جوتیاں ہوتی ہیں اگر مسئلہ یہ ہے کہ عورت یعنی مرد اور عورت کا اتفاق ہو جائے عورت کے ولی جس چیز کو مہر میں قبول کر لے چھوٹی سی چیز مرد جو ہے پیش کرے ایک پیش کر دے عورت کو سونے کی ایک پیش کر دے کہ یہ ہمارے پاس مار ہے چند سو روپے مقرر کر دے تو اس پر بھی نکاح ہو جائے گا جس پر مندی ہو جائے قرآن کی تعلیم پر اس طرح کی چیزوں پر وہ ہو جائے گی یہ محر کے لئے کوئی فکس ایماؤنٹ مقرر نہیں ہے جیسا کہ آگے روایت آ رہی سہل بن سعجی نضی اللہ تعالی قال زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا رجلا امراءتا بخاتم من حدید اخرد الحاکیم وہ طرف من الحدیث الطویل المتقدم في اول نکاح یہ حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شادی ایک عورت سے ایک لوہے کی انگوٹھی کے عوض میں کر دی لیکن جو ہے یہ روایت جس کی طرف حافظ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے تو اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی کے بدلے ان کی شادی کر دی یہ, بس یہ نہیں اس میں ذکر بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی کے عوض شادی کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم لے آؤ تو تمہاری شادی کر دی جائے گی اسے سے لیکن اس میں یہ بیان نہیں ہے لہذا صحابی نے ہاں اس کا ایک مسئلہ مستمت کر کے بیان کر دیا ورنہ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ویسے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جس کی طرف جس حدیث کی طرف اشارہ کیا آفظ نحدر رحمتہ اللہ علیہ نے یا تو یہ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے حاکم مستدرک حاکم کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شادی کی ہو لیکن جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث درج کیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی کی عوض شادی نہیں کی تھی بلکہ قرآن کی تعلیم کے عوض میں ان, ان کا نکاح پڑھا دیا تھا ان محرم عشرتی اخرجہ در قطنی موقوف مقال دیکھیے علی ندی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہر دس درہم سے کم پر مہر مقرر نہیں ہوگی دس درہم سے کم پر مقرر نہیں ہوگی داراقتنی میں یہ روایت جو ہے موقوفن روایت ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا ہے اور حقیقت نظر رحمتہ اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی سرحد میں کیا ہے کلام ہے یہ ایک سرج صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف روایت ہے کیونکہ اس سے پہلے روایتیں گزر چکی ہیں کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے قرآن تو کیا کہتا ہے ہاں اتم مبینا کہ اگر کسی عورت کو تم ایک پہاڑ کے برابر سونا اس کو دے دو مہر میں تب بھی طلاق دینے کے بعد اس سے تم نہ لو تم نہیں لے سکتے تو مہر میں جتنی آدمی کی استطاعت وہ دے سکتا ہے لیکن پچھلے درسے میں میں نے بتایا تھا کہ آدمی لڑکا اپنی استطاعت کے مطابق مہر مقرر ہے جس کو وہ دے سکے جس کو وہ دے سکے مہر تو مقرر کر لیا دو لاکھ چار لاکھ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے سارا پیسہ جو ہے ولیما میں خرچ کر دیا اور بارات میں اور کس میں کس میں خرچ کر دیا اب جو فرض کی ادائیگی کا تے آ رہا ہے تو بیوی بی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ معاف کر دو پیا تو پھر بعد میں دیں گے ادار پر معاملہ چلا لیتے ہیں تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنا ہو نقدہ نقد بس گاڑی خریدنے جاتے ہیں جتنی استطاعت ہے اسی استطاعت کے مطابق گاڑی خریدو بس اے کی استطاعت دس ہزار کی ہے پچاس ہزار والی گاڑی خرید لو اس کے بعد جو ہے ہاں اس کے بعد جو ہے دوسرا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنی استعمت ہو اس کے مطابق جو آدمی اپنے اوپر قرض نہ لا دیے بہتر ہے ابن عامر رضی اللہ اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیو الصداق دیکھیں صحیح حدیث آئی اقبا اب عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور اچھا سداپ یعنی اچھی اور بہترین عمدہ مہر وہ ہے جو آسان ہو جس کا دینا آسان ہو بھائی اتنے پر ہاں تھوڑی سی ایک صحابی کی روایت آگے آئے گی हुँ? کہ انہوں نے شادی کیا ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کے عوض انہوں نے شادی کر دی تکلف نہیں کیا کہ دستولی سونے ہی ہونے چاہیے हा? بلکہ مختصر پر انہوں نے معمولی پر جو ہے نکاح کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مہر وہ ہے جو آسان ہو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند فرما رہے ظاہر سی بات ہے اس میں برکت بھی ہوگی اس میں برکت بھی ہوگی اس میں محبت بھی بڑھے گی اس میں آسانی بھی ہوگی آدمی کو ادا کرنے کے لیے وعن آناشت رضی اللہ تعالی عن أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عزت بمعاد تطلقها وأمر أسامة فبتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده الرام المتروف وأصل القصة في السحي حديث أبي سيد الساعدي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امرا بنت الجن کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں اس سے ملے تو اس عورت نے امرا بنت الجن نے کہا کہ ل... اعوذ باللہ منٹ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہائی میں خلوت میں اس سے ملے تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اب جو سبب جو وجہ رہی ہو جو وجہ رہی ہو حیبت میں آ گئی ہو یا جو ڈر گئی ہو یا جو کچھ بھی جیسا بھی رہا ہو تو اس عورت نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا کہ تم نے ہاں ایسی ذات کی پناہ طلب کی ہے جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے لقد ادتی <بِمَعَاد> بیمار کہ ایسی ذات سے تم نے پناہ چاہی ہے جس کی پناہ چاہی جاتی ہے پھر اس عورت کو طلاق دے دیا اور اس کو کچھ کپڑے دینے کا حکم دیا یہ سرحد جو ہے یہ سرحد سولن ابن ماجا کے اندر ہے لیکن اس راوی اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جو متروک ہے عبید ابن القاسم یہ متروک راوی ہے جسے یہ ابن معین نے کرداد کہا ہے اور یہ حدیث موضوع ہے یہ سند موضوع ہے سند موضوع ہے لیکن اصل قصہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے جس کے راوی سید سعیدی رضی اللہ تعالی انہوں ہے ہاں انہوں نے یہ قصہ بیان کیا اور یہ قصہ صحیح یہ قصہ صحیح ہے یہ اس میں جونیا عورت امرا جونیا کا نام ہے اس میں نام نہیں ہے اس میں جونیا یعنی جون خاندان کی ایک عورت تھی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ لفظ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دیا اور چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے تین کپڑے جو ہے دینے کے لیے حکم, حکم دیا اور قرآن کے اندر ایک عائد بھی ہے کہ اُن عالم قدرمختر قدر ایسی صورت میں اگر کوئی شخص سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس سے مباشرت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دیتا ہے جمع کر لینے سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نسو مہر مقرر ہوگی پوری مہر نہیں دی جائے گی قرآن نے کیا عالم سے قدر مختلف قدر کہ جو جس کے پاس جو میسر ہو اس کو دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین کپڑے دینے کا وعدہ فرمایا اور دینے کا حکم دیا یہاں تک صداق کا اور مہر کا مسئلہ ختم ہو گیا اب ایک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے دلچسپ باب ہے وہ ولیمے کا باب ہے باب الولیمہ ولیمہ کا لفظ جو ہے یہ لفظ الولم سے بنا ہے اور ولم کے معنی ہوتا ہے ہاں جمع ہونے کی تو چونکہ چونکہ ولیمے یا شادی والی دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یعنی میاں بیوی اکٹھا ہو جاتے ہیں ہاں نکاح کے ذریعے سے وہ جمع ہو جاتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس وجہ سے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے یا یہ کہ اس دعوت میں لوگ بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جمع کرتے ہیں اس لیے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے ہاں یہ دو وجہ اہل علم نے بیان فرمائی اور ولیمہ شاید سب لوگ جانتے ہوں گے اس کھانے کو کہتے ہیں جو لڑکے کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے نکاح کر لینے اور بیوی سے مل لینے کے بعد ہاں لڑکی سے ملاقات کر لینے کے بعد جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے تو یہ ولیمہ مسنون ہے اور دوسرے اہل علم نے ایک حدیث کی روشنی میں جو آگے آ رہی ہے اس کی حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ واجب ہے چاہے تھوڑا ہی سا ولیمہ کریا لیکن ولیمہ اس کو کرنا چاہیے بغیر ولیمہ کے جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے شادی اگر ہو جائے تو ولیمہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمان ابن آف رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی دیکھا کہ ان کے کپڑے میں کچھ زعفرانی رنگ لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے اسی وجہ سے یہ کہ میری بیوی بی کے کچھ زعفرانی رنگ جو ہے کپڑے میں لگ گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشا کہ تم ولیبہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ولیمہ کرنے کا اور امر کس پر دلالت کرتا ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ خود شادی میں کیا اور کرنے کا حکم دیا اس لیے اس ولیمے کے بارے میں بہت سارے اہل علم کہتے ہیں ولیمہ ضرور کرنا چاہیے اگر کسی کے اندر استطاعت ہے ہاں اگر استطاعت رہی تو بھائی ہاں لائق اللہ علیہ صلی اللہ عصب عن عناس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نبات من ذهب إني تزوجت امرأة على وزن نوات من نواتم پال پبارک اللہ اولم وشا متفق علیہ ولحم مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان اپنے آؤف رضی اللہ تعالی انہوں کے اوپر کپڑوں میں زردی کا اثر دیکھا دوسری روایت میں ہے کہ زعفرانی رنگ بہن کے کپڑے میں لگ گیا تھا تو فرمایا کہ عبد یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے ایک عورت سے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے سونا مہر میں دے کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ لک دعا دی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اور پھر فرمایا کہ اولیم ولو بشاہ ولو بشا تم ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں بکری ہی کیوں نہ ولیمے میں کھلاؤ اب گویا کہ ان کی استطاعت جو تھی کہ کم از کم بکری تو لوگوں کو کھلاؤ دیکھیے اب آپ اپنے ہاں سوچیں ذرا سا کہ شادی اور پھر ولیمہ اپنے ہاں اگر کسی کی شادی اس طرح سے ہو گئی تو خاندان اور رشتے والے اس کو جو ہے ہاں بہت ملامت کریں گے بہت ملامت کریں گے مولوی صاحب کو بھی شکایت ہوگی امام صاحب کو بھی کہ شادی ہو گئی مجھ کو پوچھا تک نہیں اس نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں اور عبد الرحمن میں رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی اتنی سادگی تھی وہاں پر آج ہم لوگوں نے شادی وادی کو بالکل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے اور اسی وجہ سے شادیاں لیٹ میں ہوتی ہیں بھائی اس سال نہیں کریں گے اگلے سال کریں گے کیونکہ اس سال جو بجر ذرا کمزور ہے اچھا, اچھے انداز کا ولیمہ کرنا ہے ہاں برادری کو اور خاندان والوں کو اور محلے پاس پڑوس والوں کو کھلانا ہے آ, تو اس طرح کی ان سارے تکلفات کی وجہ سے شادیاں جو ہے وہ تاخیر ہوتی جاتی ہے شادیوں میں اور شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات ایک بات اور ہے جو ان کے عبد الرحمان عبرت اللہ عنہ کے کپڑے میں جو زعفرانی رنگ لگا ہوا تھا تو زعفرانی رنگ جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے مردوں کے لیے حرام ہے یہ ان کی عورت کی وجہ سے عورتیں استعمال کرتی ان کے لیے جائز ہے کہ داغ زعفرانی خوشبو یا اس طرح سے چیزیں جو ہے تو کپڑے میں لگ گئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ممانات نہیں ہے انہوں نے دھو لیا ہوگا جا کر کے اس ورنہ تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے زعفرانی رنگ یا کلر کا استعمال جو ہے جائز اور درست ہے سمجھ لیے انہوں نے تھوڑا سا اثر دیکھا وہ بھی اثر دیکھا رائٹ بات ہے اگر تھوڑا سا کوئی کلر لگ جائے گا تھوڑا اس کا اثر باقی رہے گا یہ نہیں کہ پورا کپڑا رکھا ہوا تھا اس میں کوئی کسی کو شبھا نہیں پیدا ہونا چاہیے عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ولیمتی فلی فلی ولیمے میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے اس سے متعلق یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ولیمے میں اگر کسی کو بلایا جائے تو اسے ولیمے میں ضرور جانا چاہیے لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سے ولیمے کی دعوت دے تو اس دعوت میں حاضر ہونا واجب ہے دعوت کو قبول کرنا اور حاضر ہونا کیا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے فلیا ایک دوسری حدیث میں فلیب قبول کرے اور یہاں پر کیا ہے فلیاتیا تو آئے حاضر ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ولیمے میں جانا ضروری ہے واجب ہے لیکن شرط کے ساتھ بعض شرطیں آگے آ رہی ہیں وہ شرط یہ ہے کہ ولیمہ جو ہو رہا ہو اس میں کوئی منکر اور کیا کہتے ہیں شر, شریعت کے خلاف کام نہ ہو رہا ہو हा? جیسے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ولیمہ کی دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں آدمی کو معلوم ہونا چاہیے اس کے پاس رشتے حلال ہے سودخور تو نہیں ہے جوا باز تو نہیں ہے हा? چور اچکا تو نہیں ہے हा? کئی جو ہے کیا کہتے ہیں ماڈرن قسم کے چور ہوتے ہیں تو یہ بھی پتا لگا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دائیں بائیں سے مال لانے والا آدمی ہو وہ دعوتیں ولیمہ دے رہا ہے اسی طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ولیمے میں جو ہے ناچ گانا باجا وغیرہ جو ہے یہ سب ساری چیزیں تو وہ نہیں کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں کہ گانا لگائے ہوئے ہیں شادی ہو رہی ہے اور گانا مائک لگے ہوئے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے گانا چل رہا ہے جیسا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا زیادہ اب دیہاتوں میں ہوتا لیکن شہروں میں اتنا نہیں لیکن پھر بھی بارات وغیرہ جب آتی ہے تو ڈی جے جی وغیرہ کا استعمال کافی لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے مرد و زن کا اختلاط نہ ہو رہا ہو کہ ہاں بھائی ولیمے کی دعوت ہے اور جو ہے بفیا سسٹم ہے گفائی سسٹم بولتے ہیں وفید سسٹم بولتے ہیں اور پھر اس میں کیا کہتے ہیں مرد عورت بالکل مکس ہو کر کے کھانا پینا کھا رہے ہیں اس طرح سے بھی نہ ہو ہاں تو شرعی محضورات نہ ہو اسی طرح سے آگے حدیث آ رہی ہے हा? کہ کوئی ایسا ایسا ولیمہ نہ ہو جس میں جو ہے ہاں غریبوں فقیروں مسکینوں کو تو چھوڑ دیا گیا ہو ان کو نہ بلا گیا ہو صرف مالداروں کو بلایا گیا ایسے بھی ولیمے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے تو اگر شرعی معذورات نہ ہوں تو پھر ایسی ایسے ولیمے میں حاضر ہونا چاہیے اور جانا چاہیے الوان بھی رضی اللہ, تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام طعام الولیمتی نعو من تام اللیمتی یم ناؤ من ناؤ ومن لم ابا دعوت فقد ابورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع... انہوں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا کھانا برا کھانا یعنی سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے یا ولیمے کا کھانا ہے کہ اس کھانے سے یا اس ولیمے سے روکا اس کو جاتا ہے جو آنا چاہتا ہے جو آنا چاہتا ہے آنا چاہتا اس کو روکا جاتا ہے یا آنے کا خواہش مند ہوتا اس کو روکا جاتا ہے اور جو انکار کرتا ہے اسے دعوت دی جاتی ہے اور کون سے لوگ مراد ہیں اس سے یعنی جو غریب مسکین لوگ ہیں جو ان کا جن کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کہیں شادی ہو رہی ہے تو امید رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کو بھی دعوت دیں گے ہم کو بھی دعوت دیں گے تو وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو دعوت نہیں دی جاتی ہے روکا جاتا ہے اور بلایا کن کو جاتا ہے سیٹ صاحب کو پردھان صاحب کو اور فلاں صاحب کو اور فلا صاحب کو جو مالدار لوگ ہیں اور ظاہر سے بات ہے مالدار لوگوں کے اپنے ناز نخرے ہوتے ہیں تو آنا نہیں چاہتے تو یہاں خوشامد کی جاتی ہے ہاں اے, کیا کہتے ہیں آپ ضرور آئیے گا تشریف لائیے گا میں آپ کے لیے اسپیشل آیا ہوں اور دیکھیے وغیرہ وغیرہ آپ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے آنے سے ہماری عزت بڑھ جائے گی جیسا کہ لوگ جو ہے خوشامدیں وغیرہ کرتے ہیں بڑے لوگوں سے کہ آپ آئیں گے ہماری عزت بڑھ جائے گی ہمارے ولیمے میں چار چاند لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ جو کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ولیمہ بہت برا ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو تیروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور بالداروں کو بلایا جاتا ہے لیکن اگر دونوں طرح کے لوگ ہیں تو آپ حاضر ہوئیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم و ملم یو ہے جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح مسلم کی روایت ہے تو دعوت ولیمہ میں جانا چاہیے لیکن شرطیں جو شرطیں اور کوئی شرعی قباحت اور عزر نہ ہو تو پھر جو ہے جانا چاہیے وان ہو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فلکان فلی سلی و انکان مختر اخرجہ مسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو تم اس کو قبول کر لو فلیج یا میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے فل یوجیب دعوت کو قبول کر لینی چاہیے اجاو یوجیب اسے ہے فہم کا نسرائن اگر دعوت ملی اور اتفاق سے وہ روزے سے ہے تو کیا کرے فل یوسلی تو کیا کرے پل یوسلی دعا دے اس لیے جو ہے ڈکشنی دیکھ کر ترجمہ نہ کیجئے کیجیے تو وہ کیا کرے دعا دے قرآن میں ہے نا خود من وال صدا قطن تو پاہیر مت ذکی ہل کہ لوگوں سے ان کے ان کے مالوں سے زکات آپ لیجئے ہاں جو ان کو پاک کر دے گی زکات وہ تو ذکیم اور ان کا تسیہ کرے گی یا آپ ان کو پاک کریں گے ان کا تسیہ کریں گے وسلیہ <عَلَيْهِم> اور ان کے اوپر کیا کریں آپ دعا دیں ان کی ان کو دعا دے ان سلاد کا سکن الرحم اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے ہاں، سکونت کا اور کیا کہتے ہیں وہ سکینت کا اور سکون کا باعث بنے گی تو یہاں پر سلاد سے مراد کیا ہے دعا ہے اور سلاد دعا ہوتی ہے سلاد ایک مخصوص چیز ہے تو یہاں پر ترجمہ سلاد پڑھنے کا نہیں کیا جائے گا کہ ہاں وہاں جا کے نماز پڑھیں پڑھے وانفت رن فلیم اور اگر وہ روزے سے نہ ہو ہاں تو اسے کھانا کھانا کھا لینا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم ہی کے اندر یہ روایت ہے کہ فائن شاہ آئیما وی شاہ اتارکھا ہاں فن شاہ آ تائما وی شاہ اتار رکھا اگر چاہے تو وہ کھا لے روزہ ہے تب بھی اگر وہ چاہے تو کھا لے اور اگر چاہے تو چھوڑ لے اگر نفلی روزہ ہے نفلی روزہ ہے اس سی بات ہے رمضان میں کوئی دعوت دن میں نہیں دے گا لیکن اگر کوئی نفلی روزہ ہے اور اسے دعوت ملی تو نفلی روزہ تو ہو سکتا ہے دعوت کو قبول کر کے دعوت میں جائے اور جو ہے اچھی کئی اس طرح کی ڈشیں ہوتی ہیں ولیم ولی میں تو اپنا کھا لے اس کے بعد پھر نفلی روزہ رکھ لے گا تو کر سکتا ہے ایسا اجازت ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حدیث بھی ہے ہاں حدیث بھی ہے بہت ساری حدیثیں معلوم ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے تو کہا جاتا تھا کہ کھانا کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو جبھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو پھر میں روزے سے اور اگر کہا جاتا تھا کہ کھانا ہے تو آپ کھانا کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے صبح سے اب تک میں روزے سے تھا تو اس لیے نفلی روزے کا معاملہ کیا کہتے ہیں آسان والمس ندی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام الولیمت اول حقن و تام الام یوم الثانی سنت الام یوم تاریخ المن سمع ثما اللہ بھی یہ حدیث سنترمزی کی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن کا ولیمہ یہ حق ہے کا مطلب کیا ہے واجب ہے اور دوسرے دن کا ولیمہ سنت ہے اور تیسرے دن کا ولیمہ ریاکاری ہے اور جس نے ریاکاری کی اللہ تعالیٰ ہاں اس کو اور رسوا کرے گا اس کی ریاکاری کو ظاہر کر دے گا یہ ضعیف روایت ہے البتہ البتہ ایک صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہاں جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جب ان سے شادی کی تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا اور تین دن تک وہاں ٹھہرے خیبر سے واپسی کے موقع پر شادی کی تھی تین دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے اور ولیمہ کیا تھا ولیمہ کیا تھا ولیمہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے تو کوئی کھجور لے کر کے پہنچا کوئی گھی لے کر کے پہنچا کوئی جو ہے کچھ لے کر کے پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کے دسترخوان پر سب کو اڈیل دیا اور ڈیل کر کے پھر مالیدہ بنایا جس کو حیث کہتے ہیں سب کو ملا کر کے سب کو بلایا اور جو یہی ولیمہ ہو گیا یہی کیا ہو گیا ولیمہ ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو حضرت عبدالرحمان آف رضی اللہ و تعالیٰ انہوں کے واقع میں یہ ہے کہ اولم ولو بساط کے ولیمہ کرو گرچے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم بکری کا ولیمہ ہونا چاہیے تو یہ ضروری نہیں ہے ولیمہ کسی چیز کا بھی ہو جائے ہاں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ ولیمہ کھلانے میں دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کہے ہاں یا کوئی ایسا آدمی ہو جو جس کے پاس نہ ہو تو کہہ سکتا ہے کہ دوستوں سے کہہ سکتا میں لے آئیے آپ لوگ کیا ہے کچھ اپنا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں میں ہاں تو چند دوستوں کو مل کر کے دوست کی شادی کرا کر کے اچھا ولیمہ کرنا چاہیے ہاں یہ تعاون ہے اس میں جو ہے مدد لینی چاہیے یہ نہیں کہ بیچارا دوست ہی جو ہے پورا بوجھ برداشت کرے تو آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں سے جو شادی شدہ نہیں ہے اور انتظام نہیں ہے تو کچھ انتظام کر کے ہاں? کروائیے جی تو اللہ کے رسول ہاں کہنا یہ چاہتا تھا آگے حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے تین دن تک قیام فرمایا اور تینوں دنوں تینوں دنوں تک لوگوں کو ولیمہ کھلایا تینوں دنوں دن لوگوں سے کہا کہ بھائی کچھ لے آؤ سب لوگ لے آئے تو جو ہے ملیدہ تیار کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے ولیمہ کھلائے تین دن, دن تک یہ ہوا تو دیکھیے اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے ریاکاری اس کے اندر نہ ہو مثال کے طور پر جو ہے کچھ رشتے داروں کو کچھ دوستوں کو جو ہے وہ کھلانا چاہتا لیکن اس دن جو ہے بھول گیا تھا ان کو نہیں پوچھا تھا یا کسی ایسے جگہ اس نے ولیمہ کیا ہاں گھر ہی میں کر لیا اس نے چند لوگوں کو بلا کر کے اب گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ بڑی بھیڑ کو جمع کیا جائے تو دوسرے دن بھی چند دوستوں کو اور بلا کر کے شادی کی خوشی پر جو ہے وہ کھلا سکتا ہے اور میں یہی کہنے جا رہا تھا جسے آپ نے سوال کر لیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں دوست اباب ملنے جلنے والے ہوتے ہیں شادی کر کے آتے ہیں تو وہاں ولیمہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں آ کر کے بھی جو ہے ولیمہ کرتے ہیں بڑا ولیمہ یا چھوٹا ولیمہ تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں گھر چیتنا گائب ہو گیا ہے تو شادی کی خوشی کے موقع پر ہی یا شادی کی خوشی کی وجہ سے جو ولیمہ کرایا جاتا ہے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہی ولیمہ ہے اس کی گنجائش ہے دوستوں سے طلب کر سکتے ہیں چھوڑیے نہ لوگوں کو وعن تن بنت شیب تفارت اولم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه بمدین من شریف الباری صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باض بیویوں کی شادی پر بعض بیویوں سے شادی کے موقع پر ولیمہ کیا ہاں؟ کتنے کھانے سے دو مد جو کے ذریعے سے جو کے آٹے یا جو کے کھانے کے سے ذریعے سے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا دو مد کتنا ہوتا ہے ایک سا میں پانچ مد ہوتے ہیں ایک سا میں پانچ بدھ ہوتے ہیں اور ایک سا کتنا ہوتا ہے ڈھائی کلو کا زیادہ ڈھائی تین کلو کا تو گویا کیا ایک مد کتنا ہوا آدھا کلو چھ گرام رحم کلّا تو دو مد تھے تو کیا کتنے کتنے پانی یہ کتنے وزن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کلو سوا کلو جو کی کوئی چیز بنی ہوئی روٹی رہی ہو یا کوئی چیز بنی رہی ہو اس پر ولیبہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں تو آج ہم لوگ جو بہت لمبی چوڑی دعوت کے بارے میں سوچتے ہیں اسی لیے ہاں دوسری تیسری کر نہیں پاتے ہیں وان ان قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه يا المدينه ثلاثه ليال يبنى عليه بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالامطاع فبصطت فلقا علیہ تمرا ولاقا وسمنا بطفقن علیہ وَ اللہ جو روایت پیش کیا تھا وہ روایت آ گئی بن وال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے بیچ میں تین راتوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور ٹھہرے رہے اور اس بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی علا سے شادی کی تین دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے تو میں نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی طرف دعوت دی لوگوں کو دعوت دی کہ ولیمہ ہے اور فرماتے ہیں کہ اس ولیمے میں نہ تو روٹی تھی نہ تو گوشت تھا وما کا نفی اس میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک بڑا چمڑا بچھایا جائے بچھا دیا گیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لوگ جو ہے ہاں وہ لے آؤ فالکا علی ہے تمرا والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا ڈالا ہاں پنیر ڈال دیا گھی ڈال دیا اور کھجور ڈال دیا اس طرح کی چیزیں ڈال کر کے اس کو سب مکس کر کے مالیدہ بنا کر کے لوگوں کو ولیمہ کھلا دیا دوسری روایت میں مجھ سے یہ مسرت ابی آلہ کی صحیح روایت میں ہے کہ تین راتوں تک جو ہے لوگوں کو دعوت دی گئی تو یہاں پر یہ اتنی اتنی حدیثیں ہم پڑھ کر کے درسے کو ختم کرتے ہیں ایک اہم مسئلہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ولیمہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لڑکی سے ملاقات کیے بغیر دولہا دلہن کی ملاب کے بغیر جسے شب جفاف کہا جاتا ہے ہاں تو اس سے پہلے ہی ولیبا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر دن میں جو ہے نکاح ہوا دن میں نکاح ہوا اور جو ہے دوپہر میں کھانا کھلا دیا گیا اور رات میں لڑکی کی رخصتی ہوئی تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بتایا جائے گا درست ہے جائز ہے لیکن سنت یہ ہے کہ ہاں عورت سے شب زفاف ہونے کے بعد میاں بیوی یا دلہا دلہن کے ملنے کے بعد ہی کیا جائے جیسا کہ سنت ہے ہاں لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے جائز ہے لیکن آدمی اس کو عادت نہ بنا لے عادت نہ بنائے یہ مختصر طور پر جواب دیا میں نے ویسے اہل علم نے اس کو تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے جائز ہے کوئی حض کی بات نہیں ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام وسلم